سرنگی دی. دا حدیث من حدیث پہ اطلاق محمول دا حدیث اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. من جانم کی سرخط کی او دوا کي چې د محمور انصه دی ک محمد بلاق مع شي ددرې روا سر به خلاف را شي د جمري د رواتو نهنداه چا کې را مات م مع صدیت م د اوس ورکي په او ب په پاړه د بیر سره او د پړه د سانګ حکوم یو دی چې پاه پر جا شو سانګ فرکاریم شو حکومت دقل مه حکم کا وشاري چوک روہنا پکش روح بہو مسیدری دیند جاؤ کتنے پاڑ دار جاستا سروت سرو نارٹوری جوڑی ہوجاتے متراد تردا ترم کد مرات اتیم. جی اتیم یا صدرین امارات سدرت الحتیم یہ تھیم یہ اور سلمان ظلم گئی یا درین اگر امرات آگا سدرت الخلاق یس تجرباسان کے صدر اولاد اور خلق مسافر ذکر دا مرات ولیکن راوی مطلب ذکر کرے دے اور مراد ہندہ کدہ بذفاضی چ 3 واسرہ خلاف رانی ہے حد ثنا ماخذ المخالذ <سؤال> <سؤال> المسلمہ <سؤال> قارات ثنا برلاہ پرنامہ مولانا رحمان نے من ثقین النورۃ من بدنیہ اور ہاڈی کرے نتی صلی اللہ <سؤال> تعالی ہو حسان شام مصاری نظر شری شری درجے ہند ماہر چوروا دا جوڑی دور والنا کور سے بھی باق پر اکول کم راگا راگا یا حسان ابراہیم سوال پیش کا راوڑ جیتنی دین نور سمے مکم آئی رسول اللہ علیہ وسلم من خدا سیدرا خدا متل مراد مکام آ رہا ہو